تو اس آئس کریمہ میں پہلے اللہ تبارک نے فرمایا کہ اللہ اللہ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں یہ ہے توحید کا وہ کلمہ جو عقید توحید کی بنیاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں کوئی عبادت کے لائق نہیں پھر کچھ سفتیں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذکر فرمائی ہیں تو پہلی صفت ذکر فرمائی کہ الحی وہ زندہ ہے اور ہے کے سدا زندہ ہے یعنی اور جتنی لوگوں کو انسانوں کو جانوروں کو جنات کو ملائکہ کو جس جس کو بھی کوئی زندگی حاصل ہے وہ زندگی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے ایک نہ ایک وقت اس کو موت آنی ہے اور کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جس کو کسی نہ کسی وقت موت نہ آنی ہو لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسی ہے جو ازل سے ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گی تو صحیح کی صفت یعنی زندگی کی صفت سب سے زیادہ واضح اور صحیح معنی میں زندگی کا, کا, کا مظہر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس ہے اور اس کے سوا کوئی بھی حقیقت میں سزا زندہ کہلانے کے لائق نہیں دوسری صفت جو ذکر فرمائی وہ القیوم القیوم کا ترجمہ ہم نے کیا کہ جو کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے اور اصل میں یہ لفظ جو ہے یہ نکلا ہے قیام سے اور قائم کہتے ہیں کھڑے ہونے والے کو اور قیوم اور قیام اسی کے مبالغے کا سیکھا ہے اور ان کے معنی ہے جو خود بھی قائم رہے اور خود قائم رہ کر دوسروں کو قائم رکھے اور دوسروں کو سنبھالے رکھے تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لفظ قیوم استعمال کیا جاتا ہے تو یہ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی وہ خاص صفت ہے جس میں کوئی مخلوق شریک نہیں ہو سکتی کیونکہ جو چیزیں خود اپنے وجود اور بقا میں کسی دوسرے کی محتاج ہوں وہ کسی دوسری چیز کو کیا سوال سکتی ہیں لہذا کائنات کو سنبھالنے والا یہ رات تو صرف اللہ تبارک وطالعہ کی ہے اور کوئی دنیا میں یہ کائنات میں کوئی اور مخلوق کوئی اور چیز ایسی نہیں ہو سکتی جو دوسری کائنات کی چیزوں کو سنبھالے وہ تو خود اپنے آپ کو سنبھالنے کے لیے محتاج ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کی محتاج ہے لہذا کوئی دوسری ذات قیوم نہیں ہو سکتی اور یہی وجہ ہے کہ چونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخصوص صفت ہے جو کسی اور کے لیے استعمال نہیں ہو سکتی اس لیے کسی انسان کو قیوم کہنا جائز نہیں یہ جو ہمارے یہاں رواج چل پڑا ہے کہ جن لوگوں کا نام عبد ہوتا ہے ان کو عبدالقیوم کے بجائے بگاڑ کے صرف قیوم بولتے ہیں ایسا کہنا گنا ہے کیونکہ قیوم آپ کسی انسان کو قیوم کہہ کر بلا رہے ہیں تو گویا اس کو اللہ تعالیٰ کی مخصوص صفت اس کی طرف منسوخ کر رہے ہیں اور اسی کا نام شرک ہے اگرچہ یہ چونکہ بے خیالی میں ہوتا ہے اس لیے ہم اس کے اوپر کفر اور شرک کا فتوا نہیں لگائیں گے لیکن اس طرح کرنا جو شرک کی علامت ہے ایسا کوئی عمل کرنا جو سرک کا مظہر ہو یہ کسی طرح بھی جائز نہیں ہے ہمارے ہاں جو رواج پڑ گیا ہے بال کو قیوم کہنے کہہ کر بلانے کا عبدالرحمان کو رحمان کہہ کر بلانے کا عبدالرزاق کو رزاق کہہ کر بلانے کا یہ بہت ہی غلط طریقہ ہے اور اس میں اللہ بچائے کا اندیشہ ہے لہذا اس سے ہمیشہ پرہیز کرنا چاہیے پھر لگتا نے فرمایا کہ لاتا خود ہوں اس ہوں اللہ تبارک و تعالی کو نہ کبھی اونگ لگتی ہے اور نہ نیند یعنی کہا یہ جا رہا ہے کہ زندہ تو ہے لیکن تم اپنی طرح کی زندگی پر قیاس نہ کرنا کہ جیسی تمہاری زندگی ہے کہ اس زندگی میں تم محتاج ہو اس بات کے کہ کبھی نہ کبھی تمہارے اوپر موت جیسی نیند تاری ہو اگر وہ نیند نہ آئے تو تم پریشان ہو جاتے ہو اور تم تھک جاتے ہو لیکن اللہ تبارک تعالیٰ, تعالی ان تمام چیزوں سے بنیاد ہے نہ اس کو اونگ لگتی ہے سنہ کہتے ہیں ابتدائی نیند کا جو ابتدائی حصہ ہوتا ہے جس کو اردو میں اونگ سے تعبیر کر سکتے ہیں اس کو سنا کہا جاتا ہے اور نوم باقاعدہ پوری نیند کو کہتے ہیں تو اللہ تعالی کو نہ اونگ لگتی ہے اور نہ نیند تو فرمایا کہ لہو مافل سماواد مافل عرض اسی کے لیے ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں یعنی زمین و آسمان کے درمیان جتنی چیزیں ہیں زمین و آسمان کے اندر جتنی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری اللہ تعالی کی ملکیت ہیں کوئی اور ان کی ملکیت میں اللہ تعالیٰ کا شریک نہیں وہ خود مختار ہے اس کے قبض پدک میں سب کچھ ہے جب یہ بات ہے تو اشارہ اس طرف ہے کہ جس شخص کے یا جس ذات کی قدرت میں اور اس کے ہاتھ علم میں ساری کائنات ہو اور وہ جو چاہے کرنے پر قادر ہو ساری کائنات کی چیزیں اس کی ملکیت ہوں اس کو اپنا کاروبار خدائی چلانے کے لیے کسی شریک کی حاجت کیوں ہو شریک کی حاجت تو اس کو ہوتی ہے کہ جو کسی نے کسی جگہ کسی جگہ حاجت مند ہوتا ہے تو اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے وہ کسی کی مدد چاہتا ہے اللہ تبارک وطالعہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ساری کائنات اس کی ملکیت ہے پھر فرمایا کہ منظر کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے حضور کسی کی سفارش کر سکے یعنی جو عقیدہ تھا کافروں کا کہ یہ بدھ اور دیوتا یہ ہماری سفارش کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی تردید ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی سفارش نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ ہی کی طرف سے اجازت نہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت یہ جو تمہارے دل میں تصور ہے کہ یہ دیوتا جو ہیں یہ خود اپنی مرضی سے اللہ تعالیٰ کے یہاں سفارش کر دیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کی نازبرداری کرتے ہوئے ان کی سفارش قبول کر لیں گے یہ خیال غلط ہے اللہ تعالیٰ کیا کوئی سفارش اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتا ہاں جن کو اللہ تعالیٰ خود ہی حکم دے دے اجازت دے دے جیسے پیغمبروں کو بعض مرتبہ اجازت دی جائے گی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شفات کا منصب عطا فرمایا جائے گا تو یہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے ایک انداز کرم ہے اپنے بندوں کے اوپر کہ اس انداز کرم کے تحت اللہ تبارک تعالیٰ نے کسی کو بندوں کی سفارش کی اجازت ادا فرما دی اس کے تحت وہ سفارش کرتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو پتہ نہیں تھا کہ یہ شخص آیا قابل معافی ہے یا نہیں ہے یہ جنت کے لائق ہے یا نہیں ہے اور پیغمبر کے کہنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا اور اس کی مغفرت کر دی بلکہ اللہ تعالیٰ کے علم ازلی میں ہے ہر شخص کے بارے میں کہ کون شخص جنتی ہے کون شخص اللہ سبارک و تعالیٰ کے مقبول اور مقرب ہے اور کس کی مفرت کرنی ہے اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں لیکن ایک انداز کرم ہے کہ براہ راست وہ مغفرت اور رحمت کا معاملہ کرنے کے بجائے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یا کسی اور پیغمبر کی صفحات پر موقف کر دیا کہ یہ سفارش کریں گے تو ہم یہ کرم فرما دیں گے تو سفارش کرنے والے کا بھی اعزاز ہے اس میں سفارش کرنے والے کا بھی اکرام ہے اور ساتھ ہی جس شخص کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے پیغمبروں کے ساتھ محبت اور الفر اور تعلق خاطر کا بھی پیدا کرنے کا ایک ذریعہ ہے لیکن یہ وہ سبات نہیں ہے جو دیوتاؤں کی سفارش کا عقیدہ جاہلیت کے اندر تھا کہ یہ لوگ اللہ کی مرضی کے علی الرغم بھی سفارش کر دیں گے اور وہ سفارش اللہ کیا مقبول ہوگی تو فرماتے ہیں کہ کون ہے جو اللہ تعالی کے ہاں حضور سفارش کر سکے مگر اس کی اجازت سے یا لگو مابئین ادیح میں مخلف اللہ تعالی جانتا ہے بندوں کے تمام آجو پیچھے کے حالات بندوں کے تمام آگو پیچھے کے حالات جانتا ہے یہ بات اس سیاق میں اسی معنی میں ظاہر کہی جا رہی ہے کہ سفارش عموماً اس موقع پر ہوتی ہے دنیا میں کہ مثلاً ایک صاحب اقتدار ہے اس کو کسی کے حالات کا علم نہیں ہے پتہ نہیں ہے کہ یہ آدمی نیک ہے یا اچھا ہے یا اس کی مدد کرنی چاہیے یا اس کو کوئی اچھا منصب دینا چاہیے کوئی عہدہ دینا چاہیے اس کو تو پتہ نہیں ہے اب اس کا کوئی مقرب شخص آ کر اس کے پاس کہتا ہے کہ میں فلاح بندے کی سفارش کرتا ہوں کیونکہ یہ میری نظر میں اچھا آدمی ہے اور اس میں عہدے کی سلائی سکتا ہے تو وہ اس کے کہنے کی بنیاد پر جانتا ہے علم اس کو اس سے حاصل ہوتا ہے خود اس کا علم کچھ نہیں ہوتا لیکن تو سفارش کی ضرورت ایسے موقع پر ہے اس کو تو دھیان تھا نہیں اصل آدمی کو لیکن کسی نے سفارش کے ذریعے اس کو متوجہ کر دیا سفارش کے ذریعے اس کو علم دے دیا کہ یہ آدمی مستعق ہے لیکن اللہ سے جلال کیونکہ یار ایماخل پوں انسانوں کے تمام آگے پیچھے کے حالات کو خوب جانتا ہے اس واسطے اس کو کسی کی سفارش کی حاجت ہی نہیں کہ اس کو فیصلہ کرنے کے لیے کسی آدمی کی سفارش کی ضرورت ہو کہ وہ بتائے کہ فلاں آدمی مستحق ہے یا فلاں غیر مستحق ہے تو ایک طرف تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم یہ ہے کہ ما بین جم ما خلفہم اللہ تعالیٰ ان کے آگے پیچھے کے حالات کو خوب جانتا ہے بلا امن علم اللہ بماشا اور لوگ اس کے علم کی کوئی بات اپنے علم کے دائرے میں نہیں لا سکتے سوائے اس بات کے جسے وہ خود چاہے یعنی ایک طرف اللہ تعالیٰ تو تمام مخلوقات کی ہر بات سے واقف ہے لیکن کوئی مخلوق یا کوئی انسان یا جن اس بات کا دعوی نہیں کر سکتے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کا جو علم ہے اس سے واقف ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا ہاں البتہ جتنا علم اللہ تعالیٰ کسی کو دینا چاہتا ہے اتنا وعدہ فرما دیتا ہے تو اس سے ایک طرف اس بات کی نفی ہوئی کہ کوئی بھی مخلوق عبادت کے لائف نہیں ہے ایک اس بات کی نفی ہوئی دوسرے اس بات کی نفی ہوئی کہ بعض لوگ انسانوں کی طرف ایسے علم کی نسبت کر دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی خاص حفت ہے علم غیب اللہ تعالیٰ کی خاص حفت ہے اس کو انسانوں کی طرف منسوخ کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ علم غیب کسی کو نہیں ہو سکتا کوئی مخلوق اللہ تعالیٰ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتی اللہ باشا ہاں جتنا اللہ تعالیٰ دینا چاہتا ہے وہ دے دیتا ہے تو اپنے انبیاء کرام کو غیب کی باتوں میں سے جتنی باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ دینا چاہتے ہیں وہ اپنے انبیاء کرام کو عطا فرما دیتے ہیں غالبا فرمایا قرآن کریم میں کہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کو وحی کے ذریعے بتا رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ غیب کی خبریں اپنے انبیاء کو عطا فرماتے ہیں جتنے چاہتے ہیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی بے شمار خبریں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے فضل و کرم سے نا علم چاہا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ کو عطا فرمایا لیکن یہ بات واضح ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں کسی بھی مخلوق کا علم کوئی نسبت نہیں رکھتا اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی جس کو چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے علم عطا فرماتا ہے کوئی شخص یا کوئی ذات یا کوئی مخلوق اپنے طور پر کوئی علم حاصل نہیں کرتا صرف ویسے آ کرسی یو سماو اللہ تعالیٰ کی کرسی آسمانوں اور زمین کو یعنی سارے آسمان اور سارے زمین کو اس نے گھیرا ہوا ہے یہ کرسی کیا چیز ہے اس کی حقیقت تو اللہ تبارا کو تعلق ہی بہتر جانتے ہیں یہاں تو اتنی بات فرمائی ہے کہ سارے آسمان اور زمین کو اس نے گھیرا ہوا ہے اور چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھنے بیٹھنے کی جو, جو مقصبات ہوتی ہیں مخلوق کی اس سے بے نیاز ہیں اور نہ کسی جگہ کے محتاج ہیں نہ کسی بیٹھنے کی آلے کے محتاج ہیں لہذا اس کرسی کے وہ مانا تو ہو نہیں سکتے جو دنیا کے اندر مانا ہوتے ہیں کہ آدمی اس کے اوپر بیٹھتا ہے تو اس کا حقیقی کی کیفیت کیا ہے اس کرسی کی اور اس کی کنہ کیا ہے اس کا ادراک حقیقت انسانی عقل سے بالہ تر ہے اس لیے ہم اس کے بارے میں کوئی تفصیل نہ جان سکتے ہیں نہ بیان کرتے ہیں البتہ مستند روایات حدیث سے اتنا معلوم ہوتا ہے کہ عرش اور کرسی دونوں بہت عظیم و شان جسم ہے جو تمام آسمان اور زمین سے بدر جہاں بڑے ہیں اب ان کی کیفیت کیا ہے اور کیا ان کی شکل اور حیات کیا ہے یہ جاننے کا ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں بعض حضرات نے یہاں کرسی سے مراد باری تعالیٰ کا اقتدار بھی لیا ہے اور مراد یہ ہے کہ اس کا اقتدار تمام آسمان اور زمین کو محیط ہے اس کو اپنی وسحت میں لیے ہوئے ہے تو یہ مانا بھی کچھ بے عید نہیں ہے لیکن روایات سے مالے ہوتا ہے کہ کرسی بتاتے خود ایک جسم ہے جس طرح عرش ایک جسم ہے اسی طرح کرسی بھی ایک جسم ہے اور اس کی کیفیت اللہ تعالی ہی بہتر جانتے ہیں وہ لا یو اور فرمایا کہ ان دونوں کی نگہبانی سے اسے ذرا بھی بوجھ نہیں ہوتا لا یدہ آد ی اودن کے معنی ہے کسی کو بوجھل بنا دینا تو حفظ ہوما یعنی ان دونوں کی چیزوں کی نگرانی نگہبانی آسمان اور زمین کی نگہبانی وہ اللہ تعالیٰ کو ذرہ برابر بھی بوجھل نہیں بناتی یعنی اس کی حفاظت نگرانی سے اللہ تعالیٰ کو کوئی تھکاوٹ نہیں ہوتی کوئی تاب نہیں ہوتا وہ علیم اور وہی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی علی مقام ہے علی کے معنی علی مقام اور عظیم کے معنی صاحب عظمل تو اللہ تعالی کی ذات بڑی عالی مقام ہے اور بڑی عظمت والی ہے